لا تصمم صم الدعاء اذا والمدبرين قول ربنا لك شو انك لا تسم الموتى قد ان يزغون مخكم ان ان قال الحق المبين ذات انك علته دليل البار وما قبل ذكر الدليل تفسر كين درے کی روڑی سورت کی فر حاجی کا تفریحات دار دا مخت المان دلت پکھیرا وہ تفریح قبل نما قبل سبب دے دار نمابار دا با گلے چاخر کے فضل المبا قرون دومر تیری داخل اور پکو کر کے اختر فائن تفری داشو نہ بس پہ نہ بس پہ نتر گلا تمتا لبس دمو یہ فام چیز پو دا امکان ن ل چیری آگتا لری ہو چیری پود سے امکان ن رکاوٹ ساد طرف نہ در طرف نہ رکاوٹ دیش تا دشت دل ترف نہ مل کے سوچ نشتا طرف ملکی یا خدا سکھ نہ من کافر مشان تم دے د کنو پشان تم دن دے دندوں پان تم دن دے دمرو پشان تلے پو امور معقول اوکے ختم اللہ علا قلوبے دکاو پشان تلے پو امور مسمع اوکے کمچہ اولی دلی کی پشان تلے پو مفسر اوکے چکم لی دلی کی ناوی ہونے انہیں ہونے بندن نظان پوئے کئی دو امتوجی معقلو ہے حمل لے پا درجاتو دکا کرانا باریکسر کو خالص دمو بشان لے ٹول ہوا سے ختم دی گنا استرگی سے ختم سفید نہ دیے مال سے گنے خراب دی مانی حق بند ہوگی حقاوری نہ استرگی خرابی دی آم یہ زمانہ حق توری تو مخترے بیٹھو نجات سے بنسبت آئت کے مسلد سما محتاوں دلت نکلے دلت کنی سور کے میری داس بسور فارثر کی راجیو مانتا میں مسمن من فل قبو رویا کے پمینس کے رام سل سما موتا سمانا سن زربا سماول موتا سین زیر الگ متفنے موراد سماول موتا کلام اہل دنیا اور ایک دمو خبر ادن دنیا والا دا پیش کی چھولی موڑی کو سرخبر کہیں گلتی خبریں کی جس کرانکی صاحب تخت ہو باس نہ باسین و تخت نوائے اور عزل دمو خبر دا دنیا والا مقام کی منگوئی گائے اختلاث نبل نقل نہیں اور بڑے سلسلہ نقشتہ بدل گیا اتفاقی مسئلہ مک منگان بازی شاہ گھر کا اللہ عیبا رحم راہ مکیائی تل کتابوں کا تری صرف حنفی کتابوں کرنا حص اور مذہب والے موہنی ددامہ دہمبل کتاب بارے شرف محزب د شرف محضباد کی لکلی دیکھ کے لیے آئے ان کا لشم کا مسلم من قوم دیبان استفال کے علم شافی و امام احمد تو قرآن پریف احمد اللہ اگر سراب ففیل فتح القبیر اربت نے سر لکھناف کا نسبت کرے کنور دل نسبت کریمونی فرحت اللہ تبصیر غیر مقلین دام کرے نیشا پوری بھی پری عوائے دلیل ہو رہی مڑ سر تشبی کردم سمائے سب احناف مسلطے صرف مارے کے نہ ثبوت کے نہ سل کے ظاہر ظاہر سے دے قائل دے سمڑی مسلک مسلک نے بے حنفیت کے اندازی امام ابو حنیفا کو خبریں نہیں پڑی شاہی پر چاکر ہوتی بتانا مسئلہ غلط ہوا جیسوں کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دش دروازے اور نکڑی اور نور امامان کھولا اکڑی دس موجنی کھولا اکڑی غلط ویوا کی صحابوں کی کے اختلاف کرے صاحبوں کے اختلاف والے معلوم ہی چداؤنی شیشک دان کی صاحبی رامسل ہو اور فلان کی دا اصل کو دس کتاب کے نہیں نکل ہاں دو مرد دے ددی آئےت درست لال کول پائے میں نے تصفری کرے اور لما دو دوری کیوں قل داسلان چموڑی نہ ہوئی دیا شرفر کی ملا لکھا جینس تختہ جانی بشرقاس گیری صاحب عبداللہ محمد حدیث قریب بدر تھا اور آنے توجیحا عائشہ ضلع تھا اوقا مارتی تھی اور ایم تو اختلافی ضرور میری چاہے عبد اللہ محمد سلمان حدیث نے پیش کروں سب اس کتاب کی ذکر کر کل جائے تعویل کرمر دائی جواب ہے کس کتاب کی نیچے جواب کی دلیل سے بڑے مانی چبد اللہ نمر قائل ہونا نمازم کی امامان منز کی ورس تو امام یہ اختلاف سرے لکھ امام بخاری رحمۃ اللہ رام لگ دے کل کتاب کے بعد یہ سرے بابا سر اسلام آئے مقصد امام مخالفر ایوز موتا ثابت کا دار احناز حقینا فتح القدیر عالم کرام ثابت شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم معاض منسوسا کی ثابت کا ابن کم ہوئی عروحی حدمر شیخس منصوبہ بل حدیث نہیں معلوم چی وی چنت علاوہ ہم اور تردوت کی پرائیں جدید سما کلی سادت پانی لوٹ نہ پڑے گی جدی جگہ کی نہیں دیتے سر اس کو اور تمہارا سا کے مونگایو حدیث دا سلام شیرے دا ضعیف دے پان دا سلام دا سکوائے آؤری دا آؤری اور جواب ورکی دا حدیث دا امام شاہ شیخ الاسلام امن تیمیہ ابن قیم امن کثیر بنی بین سلداخالم مقامی اور ضوف بین بھی خبر سی چلتا بھائی اور خبر کو جب نے زم کے بس کہ بچپائے روان صرف دو حدیث دی صحیح حدیث بدر اور حدیث نو عاد ناصل تمسلی بدائی جی سمایا محتاط کائیں سرکاز منسوخا ہو کے حدیث کی رائے غرض کا مانی دین نہ بےتی رہے نہ, نہ مشرق آنا ببل نسبت نستا کلک سدام سلک مت کی ذکر خبر حدیث جو مت کری تلقت خبر قبول کتاب بلکہ مسلک پاروق نہ کروا دم سارے شرکمہ لیکن آنکھا لگتا ہے تو صاحب خصوصی شرکیات کی کر مگر تمہیں وہ موتا منی بانے شرکرات باح کام کے بن کے صحیح تریقی بانی دا حکم بجا مانے ہاں در آیات بالکل صحیح دے داما دا سلر بالکل صحیح ہے سردال دے پنفی دحتا کلاما دنیا سلو آیا سل کی یو آ سورت نام چنگے شیار ہو پائے لفظ سمان نظر کریب مانا کی الت کی ثابت کا مفسرین نکلی مات خاصی نشای لکھ تیر شو فاتح مان دے دلہ د کام سرکے نا مڑ نا دول ابن جریر نور دا جمع والے ورکے فتحدم کری چھ اور تشویر عدم اسماع کی کے مانے دا فال اور دمرہ سے دام گو نیری بار تو دے تو نی دلال سوکھ سے نہ ہوئی مقصد سو مانی خبر ہے تو نس نہ ہوا ہے مورا دی موتل خلو موتان, مرادی موت موتان مرادی ہوئی گا میمان مرادی مان پی بارس کے مورادی کا حمان دتل خلو دستی کا ہر بندہ رتراج ندا فریوانتوں نے منا پارو پوری آئس پوائزدار نہلے عربیت والے ہوئی کردار سی اور سہی تو حکم کو جائے دائش اب مقابل کی دوم جواب دا قانونی جواب دے سما متاو متاو ست سر مرتبہ خیالی کلی گری بنفی دمتاوا نفی دمتاو اراضی فی <تصال> لقد لقد نا ولا کی لا تو لسماتی کرے منت سڑے جن جہ جو سما خداستان کی جامع خبرا نے خالد ہدایت نے تخرو پیدا سے پیدا کو لے مگر پیدا کولے دپارا کو لے کا ان کے پیدا کی نیچال در میں تراج داٮٔی شرا تشری سی نہ بالکل نہ اور کافران خوبل ہے نہ شروع کی دی بس دے نہ معلوم کہ مڑ اور لن قبلول نہیں سیکھولے جواب نہیں سیکول دا تشبی ملٹا کب شبابی مبے شبا بس علم و شبا تابے کہ انسانی جواب ہے زام دامن سرمانی لی خو لیکن جواب نشی اور ختم بس دا پورا ہے جو بس گا جواب نشی اور ختم دا جو کی دا ادوار جانے بالکل یو شان تھوڑا دیر کلس سر منظوری پر شانت رہے تشکی دشات منظری استاد نے دا وغیرہ کی جائز ناجائز جائز پی جی کا شجاعت ہوئی انسان کو ادا شجاعت نے مراد قابل مت اور دان نہیں کرنا نہ سمانے کے دعوے وجہ سے منی طرف کرنا ریدل موت لگانا کافرف نا سے فرق رہے نا عدم و, و, و, و متقن کی شرکت ہے بل بڑی الزامی جواب دار کہ وہ سڑے نغل کی ہوتا ہے نقل آتو وہ لاس میں کاند کشانتی سب فائدے بالکل ناوری بیان دا کافر تشبی اور سر کرے گا زطم تو بہت جواب ہو جواب ہونا ہوا کن آئے تو بل کو سمامت دہن کافر مشابے دائیں داغے قراضات نے مکام کی دل اراضات باز ابھی ڈالے بے دبل ظالمان راپت تائل کرے اور نہیں ظالم دمور خاندہ بتال پورے خاندہ کی. مور پورے بخان دیا خلط میں مایوس حقوال سر سر کو کمزور پکائے فضلی مضمون ہونے کا مقصد دا حدیث بدر کر بخاری کے حضر مقابل کے کم خلق چرے قائد دی کر سمائے کھلی دہش بات دا پارا ایچا سرد علی نشا سما کلی صرف سمائے جزی دا پارا یو حدیث بدر بلا حدیث کرو اور بالحدیث حدیث سما دا سلام کپائی گراغل حدیث اور سب نہ مکی سن لے پیاس بہ سے ابن حمام سے دا جواب پیشارک اب کے, سر اور ادلے آن اس کے تعلی مقدر تنجیز تاریخی ملائے کلارو راوڑ چملا سیشیا را ہو اسی بدن ہوئی ساٮٔی چاسی سا ہو لمائیں دو بند جواب کرے خوام کنی کا گلابیان نا دا شیخ رشید احمد گنگ ہوئی کو کبودوری کہ کی جواب کرے چدا حمد لے تو تمسیل باندھے نہرز کا بال قدا کے سکھ جن دے ناسوے فرض کا شار سمدستی ملا کرا دلے دستو راتو اتیان ملائے کر بھائی بھائی جواب ملے پیزم الزامی جباب آل. صرف کرو, کرو نیوال کیونکہ مسئلہ آواز نیال کرونے والی مسلح وہ خبر ہی سماج اور نیا سما لسکی سنگ لازما کو نہیں چکا کل سدامش حدیث د امام بخاری اگر سدارت سعید ہے کلسان میزانوی دری اور پان کے کلام شا نو کلام پبا ج حادیث بخاری کم کیریشی گوم حدیث دو جواب بے بدرے دس امام بخاری لنہار جواب نہلام درے یہ حدیث مطلب قبر مانے سلام شرے اور بالکل اشتا ختاب پکشترے یا پکشترے اوشتا یا خطاب, خطاب مسجد سماخ نہیں کا نفس یا اور نفس ختاب یا میری کی مندوب دو پرائی جی اس کو مڑی داخل کے دا کی ختاب ان دیر کر کے گٹ تک ہی بھائی میں بھوتان خطاب کرو مالک لا تنگ لاخل لا قید اوا یا, یا نب سے خطاب پتے پورے بہرو رائے تختی دراط الفلا شرا چلام تہ سلام و ننے سلام الرف سلامو دے سلامو دعا دے سلام التحدان سلام الدوارکام یوب علام سلام اللہ اباد الزین الصفا سلام کی بلحدیث دعوی لکھی کہ قبر واللم السلاموں کی عغیر یعنی وہ جواب سلام مرک رامات رقب القرا سے اس کا کار کر ابن قیم دے ابن تیمیہ دار امر کثیر دم حدیث لکل ہے اور سم علماء عرب کی رائے کل ہے شیخ الجزیوس پینگر عالم نے ارو یہ مسجد نبوی کے درس کو سر زمان ملاقات زمان کو تفسیر پبار کی تفصیلہ رنگ لکھل ہم را کرتاب ماںسلے سنگا رو سنگ ضیف دے مائ ابن سمعان راوی میزان و تہذیب کی رکڑی شرا کذاب وزارے بل یا آلوسی برو حلمانی کی لکڑی ضائع کی لکڑی میں ہونابت والا علمات پنگرا والے زمانے پکا اور جما دے جب پسپئے گی ملک باس درود مسلح قبار وفاقی وی چی پرون دس دس درخوا روکا کار سبر لائے سوال چراوی بل تیڑ سے ہاجی دیر کر درو نال